ہندوستان کی سمندر کے کنارے سے دو بچوں کی لاشیں ملتی ہے جن کی عمر سے تو پتا لگتا ہے کہ ایک بالی گئی ایک نابالی بالی جی لیکن وہ وہاں مسلمانوں کی بھی آبادی ہے غیر مسلم کی آبادی اب ان بچوں کی جنا جنما کیسے ہوگی دیکھیے ایک بات تو ظاہری علامت یہ ہے کہ اگر ختنہ کیے ہوئے ہوں اس لیے کہا جاتا نا کہ بچپن میں ختنہ کرا دی جائے ظاہر ہے کہ مسلمان ہوں ٹھیک اور اگر وہاں اغلب آبادی مسلمانوں کی ہے غالب آبادی تو مسلمانوں کا سا سلوک کیا جائے گا یا پھر یہ کہ کافر اگر یہ کہیں کہ بھائی یہ لاش ہمیں دی جائے وہ کوئی گواہ پیش کریں اس کے والد یا والدہ یا رشتے دار کہ بھائی یہ ہماری برادری کا آدمی تھا یہی قرائن ہوتے ہیں جس سے کہ پہچانا جائے آدمی ورنہ اور تو ظاہر کے کہ ہے نہیں پوری تحقیق کی جائے ایسا نہ ہو کہ کوئی مسلمان بچہ ہندوؤں کے ہاتھ دے کر اور اس کی لاش کو جلا کر کے دریا میں ڈال دیا جائے حتل حت امکان کوشش کر کے اس کی شناخت کرائی جائے